بس الحمۃ اللہ, اللہ محمد و آلی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہن الباشہ واٹس ایپ گروپ الباطۂ اور باقی شامی خارن گرامی بازان سب کچھ نبھر سلام محس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس دل کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو 5 ابلیغ پانچ ہے عالم اجوی دو سو شروع سے ابھی تک اور کیونکہ اس ہمارا سلسلہ ہے بس تعجد کے نماز تعاج سے پہلے پڑے جانے میں لوے کے دعا ہے تاربن پیش پر مبنی اس دعا کی توضیع ہے اس دعا کے سلسلے میں آج پانچواں اندرس ہے اس میں اس پیراگراف کی پیراگراف نمبر پانچ پیراگراف کی توضیع ہے کہ انت الحق کا الحق و واد کل حق و لکھا حق، و حقن و جنت حقن و حقن محمد مصلی اللہ علیہ وسلم حکم و علیہ السلام حق۔ اس پیراگراف کی توضیح کر رہے تھے تو اس میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک لفظ حق کا معنی بیان کیا حق کے معنی جو ہے ٹھیک سچ صحیح اور صداقت سچائی حقیقت واقعیت رہنے والی اس تمام چیزوں کو حق بولتے ہیں تو اس لحاظ سے حق یعنی اے اللہ تو شراپہ حق و حقیقت ہے اور واقعت رکھتا ہے تیرے وجود یقین کے ساتھ ثابت ہے تیرے وجود میں سو فیصد صداقت و سچائی ہے اور اس میں کسی قسم کے کس شک و شبہ کی گنجائش میں ہے اس کے بعد صرف باقی پیرگرافوں کے عاملوں کو توجہ دیا تھا اس کے بعد اس پیراگراف پہ پہنچا تھا و کا حق اور اے اللہ تو اس سے ملنا اور ملاقات و اور لکھا حق ہے کیونکہ لکھا کے معنی ملنے کے معنی میں ہیں ملاقات کے معنی میں ہے اب یہ جو ہے قرآن پاکمی تاریباً چوبیس آیتیں جن میں لفظ لکھا اللہ کا لفظ آیا ہے اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے عراؤن آیتوں میں سے بھی تین آتے میں لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا ان میں زیادہ واضح تر آیا جو ہے سرح کا آیت اس میں اللہ نے فرمایا ہم ان کا نیئر جولقا ربی پر جو شخص اپنے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو یقین رکھتا ہو فلیہ عمل عملیہ تو اس کو چاہیے عملِ صالح انجام دے ہن ولا یشر عبادت رب بحادہ اور اپنے رب کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے اس کے عمل میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونی چاہیے اور اس کو عمل صالح انجام دینے چاہیے عمل جو ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں فرمائے عمل سوال عمل صالح خالص عمل تو عملِ سالح سے مراد جو ہے وہ اعمال ہیں جو شریعت سے ثابت ہے جیسے فرائض ہیں اسلام کی ہاں جی واجبات ہیں مستحبات ہیں اور یہ سب عمل صالح میں شامل ہے جن کو شریعت سے ثابت ہے ہاں جی شریعت نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا یا واجب کی صورت میں یا مستحب کی صورت میں وہ سب بھی عمل صالح ہیں اور جن گناہوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے محرمات سے حرام چیزیں مروحات ان سے بچنا بھی عمل صالح ہے لیکن بچنے میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے بس بچنا ہے ان بچ کے رہنا یہ بھی ایک عمل ہے ہاں جی کیونکہ وہاں نفس کو لگام دینا پڑتا ہے لگام نہیں لائیں گے اب نہیں بچ سکتا تو یہ لقاء جو ہے لقاء اللہ برحق ہے قرآن ہاں کی اتنے عتوں میں ہر چند دوسرے بعد مسلمان حرقوں نے ان لقاء آیات کو لقاء اللہ اللہ کے ثواب سے ملاقات یعنی ثواب الہی کا ملنا یہ مرادل کیا ہے لیکن چوبی چوبیس چوبیس آیتیں ان میں سے کچھ اتنی سری ہے جس کو آپ اس طرح کی تعویلات نہیں کر سکتے لہٰذا لقاء حق ہے ملاقات حق ہے ہم چونکہ اللہ ہمارے طرف جسم نہیں رہتے ہیں ہاں جی تو ذات مجرد ہے ملغ ہے اس وجہ سے آپ ملاقات کیسے ہوگا اس کی کیفیت جو ہے اللہ نے قرآن کام میں بیان نہیں کرمایا لہذا نفس سے ملاقات اور نفس لکھا پر ایمان جو ہے ہمارا پر واجف ہے چونکہ قرآن سے ثابت ہے اس لیے دعا میں بھرمیا کا حق اس کے بعد آگے جو پیراگرافس ہیں آج کے درس میں دو سو چھپن دو سو چھے ست پانچ میں یہ جملہ ہے ولجنت و حکن جی آگے جو عبارتیں ہیں و جنت والنار حقن ونعر حقن ومحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علین علیہ السلام حقم تو بل جنت حق یعنی جنت کا وجود بر حق ہے اور جنت اللہ کے فم بردار بندوں کے لیے ہی ہے ہاں جی الجنت کا لغوی معنی تو باغ کے معنی میں ہے وہ باغ جس جی میں بہت زیادہ درختان ہو پھل پھلدار درخت ہو ہاں جی ان کو جنت کہا جاتا ہے اور یقیناً ایک باغ کے ساتھ اس میں رہنے کے مکانات بھی ہوں گے اور باغ کے ساتھ اب باغ پہ درختوں کو سر سب اور شاداب رہنے کے لیے وہاں پانی کے چشمے بھی ہونا اس کے لوازمات میں سے اس کے بغیر تو باغ جو ہے سرسورنی ہوگا تو جو ہے وہ لوازمات عالری ساتھ ہے لیکن نے گلم جنت حق ہے اور دعامی میں بھی ہے جنت و حق میں جنت کا بہت ذکر ہے تو لوگی معنیٰ تو باغ کے معنی میں اور چونکہ بندے مومن کے لالہ نے کل قیامت میں جو عظیم و شان مقام و جگہ تیار کر رکھا ہے اس کی عمدہ نعمتیں طرح طرح کے پھلوں پھولوں سے ڈھکی ہوئی باغات ہیں اس لیے اس سے آخرت کے گر کے لیے اس آخرت کے گر کے لیے جنت کا نام قرآن پاک میں کثرت سے ذکر ہوا ہے ورنہ اس گھر میں دوسری تمام نعمتیں بھی اسی جنت کے اندر اسی باغ کے اندر اسی اللہ نے جو آخرت میں جو دار الاحرت انسان کے لیے تیار کر رکھا ہے دارالسلام بھی کہا جنت کو دار القرار بھی کہا سلامتی کا گھر بھی, بھی ہے سکون کا گھر بھی ہے ہاں جنت الفردوس بھی کہا جنت الماوا بھی کہا ہے جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے ورنہ جو اس گھر میں دوسری تمام نعمتیں بھی ہیں جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ قرآنِ نے فرمائے مالا نورات ولا اضن سمیت ولا خطرالا کل بشر یعنی اس جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں افضل و پھل فروٹ جو چیزیں جو اس دنیا میں ہیں وہ تو ہم دھانوں کے ذہنوں میں آئی ہوئی چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں کانوں سے سنی ہوئی چیزیں لیکن اللہ ہیں ان باغات میں بند مومن کے لیے وہ وہ نعمتیں ہیں جو مالا اے نورا جو کسی آن نے ابھی تک نہیں دیکھا اس دنیا میں ولا اذن نے اور نہ کسی کان نے ابھی تک سنی اولا لا قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسی نعمت کے وجود کا دل میں سوچ تک نہیں آیا ہاں جی تو یہ نعمتیں بھی اسی جنت کے اندر ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ہاں وہ جو ہے چونکہ دنیا میں بہت سے نعمتیں ہی ہوتی ہیں جو ہاں جی آ, انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہو ہاں جی لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے نہیں لیکن اس کے بعد میں سنا ہو سنا ہو قرآن وہاں ایسی نعمتیں جو کسی کان نے سنا بھی نہیں خوب کچھ نعمتیں ایسے ہوتے کان نے تو نہیں سنا ہاں دیکھا نہیں ہے لیکن دل میں سوچ سکتا ہے دن اللہ فرماتے ہیں ایسے نعمتیں ہیں جو کسی کے دل پہ اس کا سوچ تک نہیں آیا تو بل جنتھن آگے و نار حق انار آگ کے معنی میں ہاں جی نار حق ہے اللہ فرماتے ہیں یعنی اور جہنم کا عمدہ عذاب جو ہے آگ کے سورب میں ہیں، پاک سے ہے قرآن ہے جہنمیوں کے لباس بھی آنکھ ہوں گے اس کے بچھونے بھی آنکھ ہوں گے اس کے اڑنے کی چیز بھی آنکھ ہوں گے ہاں جی اور آگ کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا اور اسے جو ہے آگ کے تنور میں اس کو بند کیا جائے گا اور حتیٰ جو اس کو جو زنجیریں باندھ جائیں گے وہ وہ بھی لوہے اور آگ کے گرم ہوں گے اور پانی بھی گلتا ہوا ہوگا تو یہ ساری جو ہے چونکہ گرم چیزیں ہیں وہاں پر اور انسان کو سب زیادہ اذریت ہے یہی آگ دیتی ہے انسان کے سارے وجود کو جلا دیتے ہیں دل کو تخت کو جلا دیتے ہیں اس لیے جو اللہ نے آنکھ سے جہنم کو نار کہا ہے نار آنکھ کے من اور جہنم کو عمدہ عذاب آگ کی صورت میں ہے اس لیے جہنم کو اللہ نے قرآن با میں نار یعنی آگ فرمایا ورنہ اسی جہنم میں دوسرے تمام عذابات بھی ہیں ہاں یعنی جہنم میں جو ہے دوسرے تمام عذاب میں انار حق ان یعنی دوزہ و جہنم حق ہے یعنی و جہنم موجود ہے ثابت ہے ابھی سے ثابت ہے اور جو اس کا وجود جو ہے اور اس میں آگ کا وجود برحق ہے جہنم کا وجود بھی اس کے اندر آگ کا وجود بھی برحق ہے اور طرح طرح کے عذابات بھی ہے کسی قسم کی شک شعبہ کی گنجائش نہیں ہے جہنم کے وجود میں اور اس میں آنکھ ہونے میں اور اس میں دوسرے طرح طرح عذابات جو قرآن نے بیان فرمایا ہاں جی وہ آنکھ جو انسان کے دل تک تو جلائے جاتے ہیں جیسا نامی درخت کا کھانا ہے وہ پھل ہے وہ کسی طرح بندہ کھا نہیں سکیں گے وہ ساتھ کڑوا بھی ہوگا خاردار بھی ہوگا بدبودار بھی ہوگا اور انسانی دار ہوگا جو اس کے گلے سے چپک کے گے پھر پیر میں جائیں گے پیر میں آگ لگے گا اس کے اوپر پانی جب پیلا پلا جائے گا گرم پانی تو اس کے انتڑیاں پھٹ جائیں گے یہ تو قرآن پاک کی سرحیتوں میں سے اور کچھ زرعی نامی کھانا کھلائے گا جاننا میں قرآن فرمائے اس سے جو ہے وہ نہ اس کا پیٹ بڑے گا نہ اس کی جو ہے بوک ٹلے گا نہ اس کے جسم میں جو ہے طاقت آئے گی لیکن کھانا پڑے گا وہ بھی ایک ایسا کھانا ہی لکھا ہے جو سخت بدبودار ہے کڑوا ہے اور کانٹا دار ہے حالک سے نہیں گزارا جاتا ہے لیکن کھانا پڑے گا ہاں جی؟ تو لہٰذا جو ہے جس طرح یہ جو زرعی نامی کھانا سرئے گاشے میں آیا آتی بلتیس اس طریقہ بہروں پہ کے کانٹے دار ایک چیز ہوتی ہے جو جانور کھاتے ہیں اس کو بونسر بولتے ہیں ہاں جی بلتی زبان بہت ہی کانٹے دار ہے اس کے پتے بھی ہاتھ چمتے ہیں اور وہ خود جو اس کا جو پھل ہے پھول ہے وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے ہیں اس کے پورا وجود کانٹا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہے وہاں کھانے کو دے گے تو یہ سب حق ہے لیکن جہنم کا عمدہ عذاب جو ہے آگ کی شکل میں اس لیے کو جہنم کو اللہ نے قرآن پاک میں آگ سے تعبیر کیا آج ہمارے ون نبیونحکن تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے نبی و رسول کا ہونا ہاں نبی و رسول ہونا بھی حق ہے ہاں جی چونکہ قرآن پاک میں موضوع پر اتنی آیتیں ہیں کہ ان سب کی تفصیل یہاں جو ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت مختصر ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے بر حق ہیں ان حضرات کی تمام تعلیمات بھی حق ہیں اور اس میں بندے مومن کو کسی قسم کی شیک شبھا کی گجائز نہیں ہے یہ تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار آدم سے لے کر خاتم محمد مصطفیٰ علیہ اللہ و تحید و تک جو ہے اللہ نے اپنے دین اسلام جو اللہ کے پسندیدہ دین ہے اسی کی تبلیغ کے لیے اسی کی تعلیمات کو بشر کے تک پہنچانے کے لیے بشر کے اصلاح کے لیے بشر کو تعلیمات الہی ان کے نفس انہیں تعلیم علم و حکمت کے لیے ان کی ترکی نفس کے لیے ان کی حلاقیات کو سنوارنے کے لیے انہیں برے برے ہلاکات سے بچانے کے لیے ایک مدن فاضلہ ہاں جی اچھی خوابیوں سے بھرپور جو ہے نظام حکومت بشر کو دینے کے لیے یہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ سب اللہ کے مقرب ترین پسندیدہ ترین محبوب ترین ہنستیاں ہیں ان سب میں سب سے محبوب تر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخر میں فرمتے ہیں، پھر فرمتیں پھر وہ محمد ایک تو تمام انبیاء حق ہو گئے اس خاص طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یعنی آپ کا برحق یعنی آپ برحق نبی ہیں آپ صلی اللہ سمجھے برحق نبی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کی تمام تعلیمات حق ہیں آپ حق ہیں آپ کے تمام تعلیمات حق ہیں جو اپنے قرآن سنت کے رسلم سیرتِ محمد تک پہنچایا آپ کے بارے میں اللہ نے جو کچھ کمالات و مقامات عظیمہ بیان فرمایہ ہیں وہ سب حق ہیں قرآن باغ میں ہاں جی جو کچھ جو ہے کمالات و مقامات عظیم قرآنِ باغ میں بیان فرمایہ وہ سب ہے جیسے نغل علیہ القنظیم اور کرنے آتے وارفَََََََََََََ اللہ كا ذكر ہے كہ آگے آخر ميں وہ على اللہ السلام حكم على علیہ السلام علی علی حق ہے ہاں جى جی على علیہ السلام علی علی حق ہے ويين ہاں جی عليلہ السلام حق اس عبالت کے بارے میں تھوڑی توضیح ہے علامہ بشیر مرحوم نے تجمہ میں لکھا ہے حضرت علیہ علیہ السلام ہاں امام برحق ہے برحق امام ہیں ہاں جی علامہ نے یہ تجمہ ہے علی ہے علی علیہ السلام علیہ علیہ حق ان کا ترجمہ جو ہے علیہ حضرت علی علی علیہ السلام برحق امام ہیں انہوں نے اس میں علی حق ہے کہ تجمہ میں لفظ امام کا لفظ عبادت ترجمے میں اضافہ کیے ہیں لیکن عربی مطالعہ میں لفظ امام جو ہے علامہ نے نہیں لکھا ہے اس کی جو دعوت ہے اس میں لفظ امام ان حق نہیں صرف علیہ السلام حق ہے لیکن تجمہ میں انہوں نے حضرت علیہ علیہ السلام برحق امام ہیں یہ تجمہ لکھا ہے لیکن عبی مرتبہ مطلب انہوں نے امام النا لکھا ہے ہاں جی لیکن حضرت لیکن سید خورشید عالم نے یہ تجمہ کیا ہے حضرت علیہ علیہ السلام امام برحق ہیں ہاں تھوڑا عبارت اوپر نیچے اس میں برحق امام ہے اس میں امام برحق ہے مذہب ایک ہے اور عربی متن میں بھی علیؑ علیہ السلام امام الحق یہ لفظ امام اس میں اضافہ ہو گیا لیکن دعوت کے قلبی نسخوں میں عربی مطن میں امام کا طالباً جو ہے امام کا لفظ جو ہے ہاں جی کا الکا لفظ طالباً نہیں ملتا ہے قلبی نسخوں میں یہ لفظ نہیں ملتا ہے ہر چند جو ہے علامہ بشیر اور سید خورشید کے تجربے میں چندان خرونی ہے دونوں کے تجمے میں برحق امام لکھا ہے امام برحق لکھا ہے ہاں جی؟ برحق امام یا امام برحق ہاں جی؟ لیکن جہاں تک جو ہے بنداخی کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ متن کے لحاظ سے علی علیہ السلام حق ان کے نام امام الحق کہنے کے بجائے جو قلمی نسخے جو جتنے دستیاب ان سب میں علیہ السلام حقن ہیں لفظ امام میں نہیں ہے قلمی نسخوں میں اچن با خورش میں امام الحق ہے تو علیہ علیہ السلام حق آپ انہوں نے کوئی نقلمی نسخہ دیکھ کے لکھا ہے یا نہیں لکھا مجھے معلوم نہیں ہے شاید دیکھ کے ہی لکھا ہوگا با نے یا جنہوں نے ان کو مدد کیا ہے لیکن جو ہے میں جہاں تک سوچتا ہوں علیہ, علیہ السلام حقن یہ جو سابقہ عراب عبارت سے خصوصاً اس عبارت سے پہلے جو ہے محمد الصلی اللہ علیہ وسلم حکن ہے جب وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الحق نبی الحقن ان بھی آنا چاہیے تھا وہاں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقن ہے لہٰذا اما علیہ السلام حکن سے پہلے والے عبارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقون سے زیادہ مناسب رہتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا علیہ علیہ السلام حکن کے معفوم و معنی میں زیادہ جو ہے علیہ السلام کی حقانیت و حقیقت کا پہلو نمایاں ہوتے ہیں کیونکہ علیہ السلام حق ان کا ماننا علیہ السلام شرآپ کا حق ہے آپ کا وجود مبارک ہر جہاد و ہر لحاظ سے امامت حسائیت ولایت قرابت علم شجاعت وغیرہ جو ہے حق ہونا یہ سب حق ہونا وغیرہ سب حق ہونا ثابت ہوتا ہے جب علی ان حق ان بولیں گے لیکن علیہ السلام جو امام ان حق ان ہو تو پھر جو ہے صرف سے امام برحق ہونے کو ثابت کرتا ہے باقی جہاد سے عمومیت پیدا نہیں کرتا لہذا علی علیہ السلام حق کہنا علیہ علیہ السلام حق ان کہنا اس طرح ہے کہ علی عادل ان کہنے کی طرح ہے علی, علی علیہ السلام صاف عادل ہے کہنے کی طرح ہے آپ کا پورا وجود ہی عادل ہے لہٰذ لیکن جب علی, علی علیہ السلام جو ہے عادل کا تو صرف صفت عدالت ثابت ہوتا ہے لیکن جو ہے عدالت کا کمال درجہ پر فائز ہونا نہیں سمجھا جاتا تو یہ بات علماء بلا علماء بلاغت کو اچھی طرح معلوم ہے لہٰذا علی العلیہ السلام حقن کہنے میں جو بلاغت اور عظمت علی سمجھ میں آتے ہیں آتا ہے وہ علی امام الحق میں نہیں ہے ہاں جو وہ علی امام الحق میں نہیں ہے یہ تعریف مقیت ہے ہیں علی الحقن جو ہے تعریف اور تمجید مطلق ہے لہذا اور ساتھ ہی جو ہے یہ مطلب علی العلیہ السلام کے بارے میں حضرت رسولم کے فرمان مبارک علی المالحق الاحق مال علی سے ہماں ہم اور مطابق ہیں یعنی <سؤال> علی الحق کہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کلام سے جو آپ نے علی کے فضلت میں کہا علی المالحق الاحق مال علی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہیں تو اس کے ہماہیں کیونکہ اس عبادت سے اور علی الحقن دونوں ایک مطلب ہے اس میں بھی علی علی حق ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ مطلب کہ علی سراپا حق ہے تو ادھر بھی یہی کہنے علی حق ہے جب علی کے ذات ہی ہر لحاظ سے حق ہو گیا تو وہ امام بر حق بھی خود بخود ہو جاتا ہے ہاں جی عالم برحا بھی ہو جاتا ہے شجائے بر حاقی آپ کے اندر جتنے کمالات ہیں ہاں جی وہ سب کے سب پھر برحق ہونا آپ کے ولایت غسائیت امامت سب برحق ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے علیہ السلام کو حق آئے ہاں اور اور جو ہے یعنی آپ کا وجود مبارک صلاپہ حق و حقتیں ہر لحاظ لہٰذا یہ معنی زیادہ واضح تر ہیں اور جامع تر ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں محمد وال محمد سے سچی محبت محدت اور ان دعاؤں کو کیونکہ یہ ہماری دعائیں جو ہے دعا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد بھی ہیں ہاں جی یہ سب دعائیں جو ہماری دعا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا عقیدہ ہے عقائد کا اشارۂ خصاً یہ پیراگراف جو اللہ جو ہے اللہ تو حق ہے تشمہ سراپا حق ہے تیرے وعدے حق ہے تیرے لکھا حق ہے جنت حق ہے آگ جہنم حق ہے تمام انبیاء حق ہے محمد صلی اللہ وسلم حق علیہ وسلم حق ہے یہ عقیدہ بھی ہیں اس عقیدے کا اظہار بھی ہیں اور ساتھ ہی دعا بھی مقدس پیرغرافر سے ہم اپنی پاک ارادے کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد والی دعا میں اسی پاک اقدے کے ارار کرنے کے بعد پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اصلم یہ ایک نو وسیلہ ہے یہ عبادت ایک نو وسیلہ ہے کہ اللہ کے درگاہ میں اپنی پاک اقدے کا اقرار کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ سے اپنے گناہ کی بخش کا سوال کرتے ہیں تو آج کے دس یہ دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیعتہ فرمان کو سچے دل کے ساتھ حلو سے دل کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیع